اور وہی ہے جس نے اسمان عزمیں ٹھیک بنائی اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا وہ فورن ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پہ کا جائے گا ہر چھپے اور ظاہر کو جاننی والا اور وہی حکمت والا خبردار